وسیع سمود اور قوم سمود کے واقعے میں بھی عبرت ہے جب ان سے کہہ دیا گیا کہ تم لوگ ایک وقت مقرر تک لطف اندوزی کر لو قوم سمود یعنی قوم صالح علیہ السلام کی ہلاکت میں بھی کفار مکہ اور دیگر قوموں کے لیے بہت سی عبرت و معزت کی باتیں ہیں جب ان کی بھی سرکشی حد سے بڑھ گئی صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ہلاک کر دیا اور ان کے ایمان لانے کی کوئی امید باقی نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں رہنے کے لیے تین دن کی مہلت دی جیسا کہ سورہ خود آیت 65 میں آیا ہے تمتعو فی دارکم ثلاثت ایام تم لوگ تین دن تک اپنے گھروں میں مزے کر لو لیکن انہوں نے سرکشی کی ہی راہ اختیار کی اور اپنے رب کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تو عذاب الٰہی نے دن انہیں اپنی گرفت میں لے لیا اور موت ان میں سے ایک ایک کو اچکنے لگی درا حالے کہ وہ اپنے گھٹنوں کے بل اوندھے منہ زمین پر پڑے تھے اور وہ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے نہ اپنی مجلسوں سے اٹھ سکے اور نہ ہی کوئی ان کی مدد کے لیے آیا جو انہیں عذاب سے بچا لیتا